الصلاة والسلام يا نبی اللہ وعلا يا نور وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت سراپ رحمت صلی اللہ تعالیٰ وسلم کا فرمان علی شان کا مفہوم ہے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 اور میں بھی پڑھتا ہوں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد و استقبال مدنی مذاکرہ لیے سن چودہ سو اڑتیس سنی ہجری کے رمضان المبارک کی پہلی مبارک شب ہے پاکستان کی فضاؤں میں اور دنیا کے دوسرے حصوں میں تو رمضان کی دوسری تاریخ ہوگی کیونکہ مدنی چینل الحمدللہ دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے آ, بات تاریخوں اور اوقات کی ہو رہی ہے انسان کا جو دماغ ہوتا ہے نا اس کے کئی حصے ہوتے ہیں ایک حصے کو کہتے ہیں ہائپوتھلس یعنی اس اسٹائل کا دماغ ہوتا ہے یا یوں کر لیں چلیں آپ کے لیے یوں کر لیتے اس شیپ میں ہوتا ہے دماغ آپ موٹا حساب اگر سائیڈ پوز سے دیکھیں دماغ کو یہاں پہ بیچ کا جو حصہ ہے نا یہ ہائپوتھلس ہوتا ہے یہاں اس کے سینٹر میں کچھ سیلز ہوتے ہیں اور آپ کو یہ بہت جان کر تعجب ہوگا کہ یہ جو حصہ ہوتا ہے یہ اسے کہتے ہیں پرزمیٹک نیوکلس بڑا اٹس اے ویری کریزی سائنٹفک ٹرم تو بول رہا ہوں گا صحیح تلفظ کے ساتھ بول رہا ہوں گا سائنسی استلاح ہے گڑبڑ ہو سکتی ہے کافی کم ٹریسٹر قسم کی چیز ہوتی ہے لیکن بہرحال اس کا ذکر کیوں کر رہا ہوں تو جی ہاں بتاتا ہوں کہ ہم اگرچہ نہ جانتے ہوں کہ وقت کیا ہے لیکن ہماری جو باڈی ہے نا انسان کی جو باڈی ہے یہ ضرور جان رہی ہوتی ہے کہ وقت کیا ہے بہت پرسیشن کے ساتھ بہت ہی زیادہ باریکی کے ساتھ کیا بات ہے کہ ایک مخصوص اوقات کے درمیان ہی ہمیں بھوک لگتی ہے نیند ہمیں ایک مخصوص ٹائم کے اوپر ہی آتی ہے ہوتا ہے نا ایسا ادھر بھوک لگنے لگی ہے بھوک لگنے کا ٹائم ہو گیا ان کے کھانے کا ٹائم کچھ اور ہے تو ان کو کسی اور بھوک چمک کسی اور وقت بھوک چمکتی ہے مجھے کسی اور بھوک چمکتی ہے تو وہ باڈی ہے انسان کی جو یاد رکھتی ہے اچھا ایسا نہیں ہے کہ صرف انسانوں کے اندر ہی یہ معاملہ ہے آپ نے پرندوں کو بھی دیکھا ہوگا کیا وجہ ہے کہ پرندے رات ہی کو سوتے ہیں اور الو رات کو نہیں سوتا اس کو کیسے پتا اس کو کسی نے آ کے پڑھایا تو نہیں ہے کہ چلو تمہاری کلاس ہے سارے الو جمع ہو جاؤ تم لوگوں نے دن کو جاگنا ہے اور دن کو سونا ہے اور رات کو جاگنا ہے ایسا تو نہیں ہے تو اسی طرح وہ باڈی کی جو یہ مختلف حالتیں ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی ہیں جو اوقات ہوتے ہیں جو ڈیفرنٹ ٹائمز ہوتے ہیں ان کا انسان کے جسم کے اوپر اثر ہوتا ہے پرندوں پر بھی ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو یہ مثال دی اور بھی بہت سارے اثرات ہیں کسی وقت باڈی کا ٹیمپریچر سب سے کم ترین ہوگا کسی وقت سب سے زیادہ ہوگا کسی وقت بلڈ پریشر ایک مخصوص وقت آئے گا کہ انسان کے جسم کا بلڈ پریشر بالکل ٹاپ پہ ہوگا اور انہی چوبیس پچیس گھنٹوں کے اندر ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان کا بالکل سب سے لوئسٹ پوائنٹ پہ بلڈ پریشر ہوگا یہ ریپیٹ ہوتی ہیں یہ چیزیں یعنی مثال کے طور پر میرا چار بجے بلڈ پریشر سب سے زیادہ ہائی ہوتا ہے تو چار بجے چار بجے چار بجے چار بجے آلموسٹ انیس بیس کے فرق کے ساتھ یہ یوں چلتا رہے گا اور یہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے مزے کی بات ہے اب ریسرچ نہیں ہوئی ہے تو اینول کیلنڈرز بھی ہوتے ہیں باڈی کے گرمیوں میں باڈی کچھ اور انداز سے ہارمون نکالتی ہے اور سردیوں میں کچھ اور پرندے سال کے مخصوص اوقات میں لمبی ہجرت کرتے ہیں ایک ملک سے ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم چلے جائیں گے بتانے کا میں جو پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا ہوں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مختلف اوقات اپنے اندر مختلف اثرات رکھتے ہیں جس کا مشاہدہ ہم اپنے جسم میں بھی کر سکتے ہیں اپنے گردوں پیش میں بھی کر سکتے ہیں سردیوں کا بیج سردیوں کی فصل کا بیج سردیوں ہی میں پھوٹے گا اپنے مخصوص موسم میں ہی پھوٹے گا گرمیوں میں نہیں پھوٹے گا پھل نہیں دے گا فصل وہ نہیں ہوگی گرمیوں کی فصل گرمیوں میں ہوگی سردیوں کی فصل سردیوں میں ہوگی تو ظاہری دنیا کے اندر بھی مختلف اوقات کے مختلف اثرات قرونما ہوتے ہیں جو ہم جیسے عام لوگ جن کا مشاہدہ کر سکتے ہیں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بزرگان دین یہ لکھتے ہیں کہ مختلف اوقات میں مختلف اوقات کی روحانی تاثیریں بھی جدا جدا ہوتی ہیں اور بعض ٹائم ایسے ہوتے ہیں بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں ایسی روحانیت پھیل دی ہے ایسے برکات اور انوار کا نزول ہوتا ہے کہ اس وقت نیکیوں کی قبولیت اور کا زیادہ جو ہے اس میں مطلب ہوتا ہے سلسلہ اور اس وقت نیکی کرنا آسان بہت ہو جاتا ہے کیونکہ انسان وہ جو اوقات ہوتے ہیں انسان کی روحانی قوت بڑھانے کے لیے بہت ہی زیادہ اکسیر ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہوتے ہیں اور صدرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حجت اللہ الوالغ میں لکھا ہے میرے سامنے یہ کتاب ہے مگر اردو اس کی مشکل ہے ٹرانسلیشن پرانی ہے اور اصطلاحات بھی دقیق ہے میں آپ کو کوٹ کر کے تو نہیں سناؤں گا تیز میں نے وہی کھول کے رکھا ہے جہاں یہ بیان ہے اسرار اوقات کے جہاں بیان ہے میں نے چپٹر وہی نکالا ہوا ہے تو خلاصہ میں آپ کو عرض کروں گا اس کا کہ یہ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ انبیاء کے رام علیہم الصلاۃ والسلام ان اوقات کو پہچانتے ہیں بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جو ہفتے میں ریپیٹ ہوتے ہیں بعض 24 آورز میں رپیٹ ہوتے ہیں بعض سال بعض سال رپیٹ ہوتے ہیں پھر جو ہفتہ والی ریپیٹ ہوتی ہیں ان کی مثالیں انہوں نے مثال کے طور پر جمع المبارک کی دی ہے اور سالانہ جو اوقات مختلف آتے ہیں تو جو رمضان المبارک کے اوقات ہیں یہ بھی بہت ہی زیادہ بابرکت ہیں جن کی برکتوں کا مشاہدہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے باطنی آنکھ عطا کی ہے وہ مشاہدہ کرتے ہیں اور ہم جیسے گناہگار ہاں ان کا کیا ہوتا ہے یہ کہتے ہیں کہ جب نیک لوگ عبادتیں کرتے ہیں اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو ان کی نیکیوں کا عکس جو دوسرے مسلمان ہوتے ہیں نا ان پر بھی پڑتا ہے اور ان کو بھی برکتیں نصیب ہوتی ہیں تو کیسا مزے کا وقت ہے اور کیا خیال ہے کیسا ہے وہ شخص ہو oh, اسکول کا بکس کا بزنس جب اسکول کھلنے لگے دکان بند کر دے hmm? احرام کا کام کرتا ہو حج کے ایام میں دکان اس کی بند ہو کھجور کا امپورٹر ہو رمضان سے پہلے کام سے فارے سیزن میں کام نہ کرے جو تقوی حاصل کرنے کا سیزن ہو جو نیکیاں کرنے کا بہترین ترین سیزن ہو بہت ہی بابرکت لمحات ہو اس میں سیزن میں تو زیادہ کام کرنا چاہیے نا جسے میں نے مثالیں دی اس کو کیسا کہیں گے اپرچونٹی مس کر دی بھائی بکس کا بزنس اور سکول کھلنے کے ٹائم پہ دکان بند کر دی رمضان مبارک کے سیزن تھے فار ایگزامپل اور یار اس سے پہلے کھجور تم یار سارا سال محنت کرتے ہو جب وہ ٹائم آیا تم جو ہے نا اس سے پہلے رمضان سے پہلے تمہاری کھجور مارکیٹ میں ہونی چاہیے تھی تم نے مس کر دی یار اس ٹائم تم کیا کر رہے تھے اچھا تو اس کو تو بہت ہم تعجب کا اظہار کریں گے خود ہم اس پوزیشن میں ہوں گے تو ہم بولیں ہم ہوتے ہیں نا تو ہم تو کبھی بھی ایسا فیصلہ نہ کرتے نیکیوں کا سیزن ہو فرض کا ثواب ستر فرض کے برابر اور نفل کی برکتیں جو ہیں نفل کا جو ثواب ہے وہ فرض کے برابر ہو جائے ایسا زبردست سیزن ہو نکیوں کا تو وہ محروم ہی ہوگا جو محروم رہ جائے گا اللہ تبارک بطلا از وضل ان اوقات کی قدر ہمیں نصیب کرے یہ وہ برکت مبارک لمحات ہیں کہ جب نسائی شریف کی روایت سنا رہا ہوں آپ کو جب یہ مقدس و مبارک ماہ اپنی رحمتوں کے ساتھ سایہ فگن ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو اس کی آمد کی مبارکباد دیتے امام احمد اور امام نس نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا مبارک معمول ان الفاظ میں نقل کیا ہے میں حدیث شریف کے مبارک الفاظ کا ترجمہ آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں اور پھر ان شاء اللہ علیہ فلاط وسلم کی ادا کو ادا کرنے کے لیے آپ کو آمد رمضان کی مبارکباد بھی پیش کروں گا ٹھیک ہے دل کے کانوں سے سنیے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضور اپنے صحابہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہوئے مبارکباد دیتے کہ تم پر رمضان کا مہینہ آیا ہے جو نہایت بابرکت ہے اس کے روزے تم پر اللہ اض وج اللہ نے فرض فرمائے ہیں اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں شاید کو باندھ دیا جاتا ہے اس میں ایک رات ہے جو ہزار مہینہ سے افضل ہے اب یہ جو جملے ہیں نا یہ ویسے تو خصوصی توجہ ہر فرمانے مصطفیٰ پہ ہونی چاہیے ہم جیسے راسلوں کے لیے اور زیادہ یعنی توجہ کی کرنی چاہیے ہم کو اس پر فرماتے ہیں جو اس سے محروم رہ گیا جو اس سے محروم ہو گیا وہ محروم ہی رہے گا فرما اور امام جلاالدین سیدتی علیہ الرحمہ بہت بڑے بزرگ آئی ہیں ستر مرتبہ سے زیادہ تو ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی امام اپنی رجب یہ بھی محدث ہیں بڑے محدث ہیں یہ فرماتے ہیں رمضان مبارک کی مبارکباد پیش کرنے میں یہ حدیث اصل ہے یعنی یہ اصول ہے جو ہے اور وہ مہا مومن کے لیے کیوں مبارکباد کا سبب نہ ہوگا جس میں جنت کے دروازے کھل جائیں شیطان پر پابندی لگ جائے اور دو کے دروازے بند کر دیے جائیں تو دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو تمام عشاقان رسول کو مدنی چینل کے تمام ناظرین کو سن چودہ سو سن چونتیس سن چودہ سو ارتیس سن ہجری کا رمضان المبارک بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالی ازبل ہمیں اس مبارک ماہ میں خوب خوب طاعت بجا لانے نیچیاں کرنے گناہوں سے بچنے دوسروں کو نکی کی ترغیب دلانے اور گناہوں سے روکنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں اور میں یہ بھی دعا کروں گا آپ کے لیے کہ اور اپنے لیے بھی کہ اللہ عزد وجل ہمیں اس ماہ مبارک کی خوب برکتیں نصیب کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے آپ کی فیملی کو آپ کی خاندان کو خاندان کے ہر فرد کو للت القدر کی بھی برکات نصیب کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ عزد مجھے بھی اس دعا سے حصہ عطا فرمائے تو یہ تو تھے رمضان مبارک کی بات اب رمضان مبارک کی آمد سے متعلق ہی جو ہے نا کچھ اشعار کی صورت میں ہمارے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان کا جو ہے وہ دل راغت کیجیے تاکہ کیونکہ یہ بھی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک نقل کیا گیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان البارک اہمیت جو ہے نا وہ بیان فرمایا کرتے تھے صاحبۂ کرام اجمران کے سامنے اس کے فضائل بیان کیا کرتے تھے اور اب ذرا اندازہ لگائیے نا سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ذرا تصور جمائیے کہ پہلے ہی سے یعنی رجب سے رمضان شریف کا تذکرہ تو ہو ہی رہا ہے ہو ہی رہا ہے وہ دعا جو رجب کی ہے پھر شاہبان میں اور پھر شا... صاحب مردوان کا معمول شعبان میں رمضان کی تیاری کے لیے پورے فارغ ہو کر بیٹھ جانا اور اس سے پہلے ہی سرکار علیہ صلاح و السلام میں سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے اما حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی معمول مبارک کا بیان فرمایا کہ سب سے زیادہ پیارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شا... رمضان تو خیر ہے ہی پر شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے تو اب دیکھیے کب بیان کرتے کرتے کرتے اور پھر جب رمضان جب کا شا... شابان کی آخری تاریخ آئے تب بھی بیان ہو رہا ہے رمضان کا بیان تب بھی خطبہ ہو رہا ہے کتنی ترغیب جے وشاد سرمایا کرتے تھے تو اتنی قیمتی چیز ہے تو چلیے اور جذبات بڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے نیت سے آئیے مل کر کلام میں شامل ہو جاتے ہیں درود پاک پر صلی اللہ عیا اور شو ڈلہ وسلم اللہ کی سرتابا قدم شان یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے میری جان شیخ طریقت عمیر آن سنت دامت برکاتہم علیہ کا آمدی رمضان سے متعلق بہت ہی پیارا کلام مل کر پڑھنے کے سعادت حاصل کرتے ہیں مجھے ماہی رمضان سے پیار ہے مجھے ماہی رمضان سے سج مہا فر آم تیر رمضان ہے میں ہبا سج میںا پھر آم تیر رمضان ہے کل سے مر جائیں دے ہے پیارا پیار داد مزا میٹھا میٹھا دام مزا پیارا پیاراد مزا میٹھا میٹھا دام مزا برکت والا دادا مزا رحمت والا دادا مزا عزت والا مزہ ڈار مذا بخش ڈایا را تکوا دایا ر مذا ماں گے گفرا ر مذا ماں گے کوریا ر مذا ماں گے امت رام رب کا مہمان مذا مجھے گے رام دان سے Thank you. کو کیا رمضان ہے مجھے ماںگ رمضان سے پیار ہے مجھے ماںگ رمضان سے پیار ہے رمضان کی مر مرحبا رحمت کی مرحبا کیامن کی کیا مرحبا مرحبا ہابہ سہری کی آمت مر ہابا استار کی آمت مر ہابا رمضا کی آمت مر ہابا رمضا کی آمت مر رحمتوں اور برقتوں کی کان ہے مجھے مانگ رمضان سے پیار ہے مجھے مانگ رمضان سے پیار ہے دلوج لو جلدی بنتی کا مہمان ہے مجھے مت ماد مزا ما گے گرار ماگے گریا رام سے پیاری ہے مجھے ماگیر مضوان سے پیاری ہے, پیار ہے اتنا ہے رام جان لو مبارک کی اس میں اتنی برکت بھی ہے برکت کا بیان بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں اس کلام پر غور کر رہے ہیں عبد الخلید بھائی ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں اس پورے کلام میں امیر سنت کا یہ کلام یہ تو مجھے ماہ رمضان سے پیار ہے یہ تو ان کی طرف سے ایک لائن ہے لیکن جو یہ کلام پڑھ رہے ہیں اس پورے کلام کو اگر ہم غور کریں نا غلام رسول بھائی تو سراپا نیکی کی دعوت ہے ماشاء اللہ یعنی فضائل मاشاءاللہ। کا تو یہ کلام ہے صحیح فضائل تو اس میں ہے ماہ کے لیکن اس میں سرا سر سراپا ترغیب ہے اس میں بھی ہے ڈرایا بھی گیا ہے یعنی پورا ایک جس کو کہتے ہیں نیکی کی دعوت کا جو ایک اسلوب ہوتا ہے ماشاء اللہ نیکی کی دعوت کا ایک انداز ہوتا ہے ایک نظمیہ نظم والا انداز اور اس میں بڑی نظم ہے اس نظم پر بڑی نظم سمجھ, ہے سمجھ جا, تو یہ ماشاءاللہ اللہ بڑا خوبصورت کہ اس کو ہمارے عاشقان رسول یوں بھی خالی دیکھ کر پڑھے نا تو اس میں اچھا خاصا نکی کی دعوت کا مواد یعنی کافی لرننگ اس سے بھی ہوگی اور مواد میں جب مجھے یہ بیان کرنا کا جب کہا گیا تھا روزہ رکھو تحریک میں جی جی تو اس کا جو مصرا ہے نا کہ وہ دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدا خدا ملد میں ہوگا تمہیں یہ وادا رحمان ہے یہ دو اشعار سے مجھے خود میرے اپنے بیان میں جو مجھے تقویت ملی تھی اور یوں سمجھے کہ ایک ڈائریکشن بھی متعین ہوتی تھی تو الحمدللہ یہ میل سنت کا بڑا خوبصورت بڑا پیارا اور ایمان افروز نیکیوں سے بھرپور کلام یعنی ایک ایک شعر پر بندہ نیکی کی دعوت بیان کرنا دے سکتا ہے مرحبا نہیں یہ تو ماشاءاللہ پڑھ بھی رہے اور آج تو وہ ہے نا نسبت والا دن بھی ہے اور ظاہر ہے کہ والا مہینہ ہے اور متقیوں کے اماموں میں سے ایک امام سے نسبت بھی ہے لاکھوں سلام تو میرے گوشت سے پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیاری پیاری ولادت کی رات ہے اللہ ابھی اللہ تھوڑی دیر کے بعد مدنی مذاکرے سے پہلے انشاءاللہ شاء اللہ جلو سے بھی ہم زیارت کریں گے اللہ اللہ اللہ اللہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ جلوس غوثیہ کی بھی زیارت ہوگی اور انشاءاللہ اس کے بعد سوال جواب کا سلسلہ بھی شروع ہوگا کچھ تذکرہ خیر بھی ہوگا کچھ بیان رحمۃ اللہ تعالیٰ لے کے تذکرے کی تو پھر ان کا تذکرہ کر کے تو ہم اپنے لیے خیر جمع کریں گے ان کا ان کا نام ہی خیری خیر ہے ان سے نسبتی خیری خیر ہے ان کی مطلب ان کی تو ہر چیز خیری خیر ہے اللہ کی رحمت ہے مبارک ایسا جی ہاں بالکل وہ مطلب ان کے وہ رمضان مبارک اور روزہ اور غوسے پاک کو ایک ایسی نسبت ہے جو اس کو جدا نہیں کیا جاتا آج بھی اس شاہ خان کو یعنی روزے کی یہاں سے یعنی یہ واقعہ پڑھنا اور یہ بھی ہی ہے کہ ایک جو عاشق رسول ہے جب وہ اور عاشق اولیاء ہے جب وہ سنے تو اسے جوش اور تحریک پیدا ہوتی ہے پیدائشی ولی ہے تو پیدا ہوتے ہی ماں کا دودھ نہیں پیا کہ رمضان مبارک کے روزے کی تعظیم اور اس کی ایک برکت اللہ اللہ اور یوں مطلب کہا شان ظاہر ہوئی ان کی شان مبارک اول سے ہی تھی اور ایک اصل میں اس کے پیچھے اگر ہم چلتے ہیں نا اپنے غلام رسول بھائی تو خود غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو والدین ہیں اللہ اللہ اللہ ان کی بھی ایک اپنی مرکز کا ایک ملتا پھر ان کے پیچھے چلیں تو جی جی جی خاندان دادا پھر نکل چلتے چلتے جد امجد اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم سے ان کی جو تعلق ہے سید ہے نہیں ہے نہیں ہے تو ایک یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی قیمتی ہوتی ہیں امام حسن کی نسبت بھی حاصل ہے امام حسین کی نسبت بھی حاصل ہے بیت تہار کی نسبت حاصل ہے تو یہ بڑی عظمت والی چیزیں ہوتی ہیں میں غور کرتا ہوں کہ ہم لوگ غلام رسول بھائی اولیاء کرام کے اور اس طرح کے جو بھی آئکن آئکنس جی جی. ہوتے, جو ہم ہمارے مسلم ہوتے جی جی. ہیں جو ایک رول ماڈل ہوتے ہیں جی جی ہم لوگ ان کی سیرتیں پڑھتے ہیں واقع جی جی. رشک آتا ہے جی جی. اور ان کی سیرتوں کا جائزہ بھی لیتے ہیں ماشاال. مگر جو بلندیاں انہوں نے حاصل کی محن. وہ بلندیاں حاصل کرنے کا جو انہوں نے جو روٹ اختیار کیا نا سفر جو تھا جو سفر تھا جو روٹ اختیار کیا اور اس سفر کے اندر جو ان کو جو صحبتیں برداشت ہوئی اللہ اب جیسے ہمارے مرکز اولیا لاہور سے اسلام میں یہاں تک پہنچے تو جناب آٹھ سو آزار اسلام میں پہنچ گئے او لاہور سے وہاں پہنچے مرکز سے کیسے پہنچے, سے پہنچے, صحیح پہنچے صحیح اچھا یہ تکالیف ہوئی تو تکالیف میں کیا کیا ٹھیک ہے تو, تو है یہ, है یہ جو چیزیں نا یہ ہمارے لیے تھوڑی سی میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کو اگر ہم تھوڑا سا ڈسکشن میں لیں ماشاء کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فضائل شاید جو اتنے ہب ام کریں گے ہمارے بات کا جو سلسلہ ہوگا اس میں بھی شاید بیان ہو جائیں گے جو شہری کا سلسلہ ہوگا اس میں بیان ہو جائیں گے ہو سکتا ہے کہ جو فجر کے بعد کا سلسلہ ہو اس میں بیان ہو جائیں तो گے اور کل جو مطلب ظہر کے بعد کا سلسلہ ہوگا شاید اس میں بیان ہو جائیں گے ہاں تو یہ مطلب کہ وہ چلتا رہے گا کل غروب آفتاب تک اور نہیں کرے گا اگر سب جدا جدا تیاری کر کے بھی بیان کرے نا تبھی گوسپا کی سیرت بیان نہیں ہو سکتی یعنی جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات قفرت ہے نا اللہ, اللہ جس طرح میرے گوسپا کی کرامت ہی با باقفرت ہے اور ان کی برکتیں اللہ کی بھی کوئی شمار نہیں ہے اللہ, اللہ مگر میری جو میں مدنی مدرسہ کے ناظرین کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے جس بات کی طرف جو میری سوچ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ گوس پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پچیس سال کے مجاہدے اور ریاضتوں کا تو بیان ہم کر کے سبحان اللہ کی صدا لگائیں گے اور نعرے بھی لگیں گے اور فیضان غوس اعظم کا نعرہ لگے گا جو لگنا بھی چاہیے نو <تصفيق> ڈاؤٹ no لیکن کیا یہ ریاضت کا ہم نے کبھی کوئی وہ کوئی ذرہ ورہ لیا وہ کبھی ہم صحیح مطلب صحیح اس میں مبتلا ہوئے جو غوس پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قصرت کے ساتھ تلاوت قرآن کریم کرنا Allah Allah. تھا کیا ہم اس طرف گئے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ایک تقوا اچھا پھر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک جو ورا اور تقوا اور پھر توقل جو تھا اللہ تو مجھے ابھی بات کرتے کرتے ہی جی جی عظیم کتاب ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ سے منصوب ہے اور اس کی شرح لکھی ہے شیخ عبدالحق الحق مودیس دہلی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کے نیچے شرح اور حاشیہ بھی ہے میں نے زمانہ ہوا اس کو اس کا وہ مطالعہ ہوا ماشاء تھا ماشاء اللہ اب میں اپنی یادداشت کے مطابق یاس کر رہا ہوں ایسا توقل تھا میرے کو سے پاک رحمتہ اللہ تعالیٰ لے کا ایک مرتبہ بیان فرما رہے تھے واس فرما رہے تھے اور بیان بھی آپ اللہ کی مرضی پر راضی رہنا راضی رضا اس طرح کا کوئی موضوع تھا توکل سے وہ, ریلیٹیب ریلیٹیب تھا تو وہ بیان فرما رہے تھے تو اتنے میں ایک بڑا ہی خطرناک سانپ ظاہر ہوا آپ کے جسم مبارک سے وہ لپٹا رہا آپ کا بیان جاری تھا حتہ کا شورکا آگے پیچھے ہو گئے اچھا اچھا اچھا, اچھا اور اچھا اچھا آپ اپنا بیان جاری آپ رکھے نہیں آپ تو بیان جاری رکھے ہوئے اتنے میں وہ جسم مبارک سے لپٹتا ہوا گزرتا ہوا آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اللہ اور اللہ تعالی نے اس کو گویائی عطا کی اس سے کہا عبد القادر میں نے اس انداز سے برو برو کو امتحان میں ڈال دیا Allah Allah Allah اگر آپ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئے Allah Allah تو غوثے پاک رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ مجھے ٹس سے مس ہونے کی کیا ضرورت ہے تو ایک معمولی کیڑا ہی تو ہے Allah Allah تو ایک کیڑا ہی تو جو اللہ کی مرضی سے آیا ہے اللہ کی مرضی سے ہی کام کرے گا میں تو بیان ہی رضا راضی بھی رضا پر کر رہا ہوں اللہ کی رضا پر اللہ کے تو تو توقع پر بیان دیئے دیئے کر رہا ہوں تو کرنا ہی وہی تھا جو اللہ نے تجھے حکم دیا تھا میں کیسے اپنے بیان کرنے والے بیان سے میں آگے پیچھے ہو جاؤں یہ پورا ایک خلاصہ مجھے جو یاد پڑ رہا تھا ابھی اتواد یاد آیا اب یہ کہ یہ واقعہ میں نہیں پڑھا آپ نے بھی سنا ہمارے مادری چین کے ناظر نے بھی سنا اب کبھی اللہ نہ کرے ہم پر کوئی ایسی آزمائش آتی ہے کہ یقیناً آزمائش کے لائق تو نہیں ہے لیکن اگر کوئی ایسی آزمائش آتی ہے تو ہمیں گوسے پاک رسمت اللہ تعالی کا یہ ارشاد جو ہے نا یہ اگر یاد رہ جائے نا کہ تو معمولی کیڑا ہے تو ایک کیڑا ہے جو اللہ کی مرضی سے آیا تو کرنا ہی وہی تھا جو جس میں اللہ تعالیٰ کہ تجھے حکم ہے اور یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم پر پریشانی آتی ہیں مصیبتیں آتی ہیں آفتیں آتی ہیں تو ہم لوگ مطلب کہ گگر میں کیوں کہتے ہیں کہ ہم لوگ بہک جاتے ہیں ہم لوگ سلپ ہو جاتے ہیں ہاتھ <سلی> چھوڑ دیتے ہیں ہاں ہاں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں اور مطلب ہم لوگ قسم وعدے بھی توڑ دیتے ہیں ہمارا بڑا عجیب و غریب نظام ہے تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی لے کے چاہنے والوں ماننے والوں کو اپنے اندر یقیناً بالیقین توقل توکل کی نعمت اور اللہ تعالیٰ کے رضا پر راضی رہنے والی جو چیزیں نا اسے بالکل باندھ کے رکھنا چاہیے کہ ہم غوث پاک کے مرید ہیں غوث پاک کے غلام ہیں اور بالکل ہم کو اس معاملے میں ذہن بنان لینا چاہیے ما شاء اللہ، مرحبا مرحبہ منہاج العابدین کی بات یاد آ رہی ہے کہ دنیا میں دو ہی شخص کامیاب ہوتے ہیں ایک کا غالباً فرمایا جو ہمت والا ہوتا ہے اعلیٰ اور دوسرا جو اللہ کا تبقل کرتا ہے کال لے لیں جی لبھائی جی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام شافیہ طاریہ ہے میں ہند کے شہر کاشی پور سے بول رہی ہوں امیر نگران شورا اراکین شورا سب دعت اسلامی والوں کو اور بالخصوص دعت اسلامی کے تحت پورے ماں کے احتجاج کرنے والوں کو رمضان کا خیال بہت بہت مبارک ہونا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اللہ ماشاء اللہ شافیہ تاریہ ہند کے شہر کاشی پور سے اللہ تعالی آپ کو بھی سلامت رکھے خیر مبارک آپ سب کو بھی بلکہ تمام آشکان ماہ رمضان کو ماہر رمضان مبارک ہو ماشاءاللہ اللہ اور ہمیں اللہ تعالیٰ اسماحا کی قدر کرنے کی توفیق آمین آمین آمین جی میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ یعنی جو ہے ویسے کچھ نیوز بھی ہیں کچھ تعارف ہو جاتا کہ ہم جو ہے نا کیونکہ مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں ہم یہ بھی پلان رکھتے ہیں کہ ان کا جو لاسٹ ٹائم بھی ایسا تھا کہ کچھ اپنے تاثرات یا کچھ اپنے سوالات بعض اوقات ویڈیو کی شکل میں بھی یہ بھیجتے تھے اور اس پر آپ سے رہنمائی بھی مانگتے تھے یا جو ہے نا کوئی انسیڈنٹ ان کو انسپائر کرتا تھا کوئی واقعہ ان کے ساتھ ایسا ہو جاتا تھا یا مشاہدہ ان کے سامنے کچھ ایسا ہوتا تھا جس پر یہ محسوس کرتے تھے کہ یہ نیکی کی دعوت مدنی چینل کے پلیٹ فارم سے ایک اہم جو ہے نا وہ امت تک ایک اہم جو اس کا حصہ ہے اس تک پہنچ سکتی ہے اور ہم سے زیادہ شاید یہ سوچتے ہوں گے شاید کہ ہم سے زیادہ جاننے والے ہم سے زیادہ تاثیر والے زبان سے پہنچ سکتی ہے تو یہ بھیجا کرتے تھے تو میں چاہوں گا کہ اس تعلق سے بھی اگر آپ ترغیب دلا دیں تاکہ جو ہے نا وہ کال کے ساتھ ساتھ اس قسم کی جو اے ہم نے آئندہ آنے والے جو سلسلہ آج پہلی رات ہے جی جی اور ماشاء اللہ آپ شاید اقتداد اس وقت نماز تراوی سے فارغ ہو کر گھر، گھروں پر پہنچ, پہنچ چکی, چکی ہوگی, ہوگی جی جی الحمدللہ اور یہ پہلی رمضان مبارک کی پہلی تراوی تو ست کرو مرحبہ اللہ کریم اس کو قبول فرمائیں تو ہم یہ پچھلے رمضان میں بھی ہم نے اسی طرح کا ایک سلسلہ کیا تھا مذہبی مذاکرے سے پہلے ہم حاضر ہوتے تھے اور آپ کی کالس آتی تھیں آپ کے تاثرات بھی آتے تھے اور آپ کی کچھ سوری پیغامات بھی آتے تھے یعنی ویڈیوز پیغامات بھی آپ کے آیا کرتے تھے جس کی وجہ آپ کچھ بھیجتے تھے کہ یہ بھی دیکھیں یہ بھی دیکھیں ایسا بھی ہو رہا ہے ایسا بھی ہو رہا ہے تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ دیتے تھے تو یقیناً حاضر ہیں اور روزانہ رات کو ہم مدنی مذاکرے سے پہلے تراویح کے بعد حاضر ہوا کریں گے اور حاضر ہونے کے بعد آپ کی کالز بھی لیں گے آپ کی تاثرات بھی لیں گے جو آپ ویڈیوز بھیجیں گے انشاءاللہ وہ بھی اگر چلانے جیسی ہوگی تو ہم بالکل مدنی چینل پر چلایا کریں گے انشاءاللہ ہمارے سلسلے میں موضوعات بھی ہوتے ہیں ہمارے غلام رسول بھائی بھی کچھ نہ کچھ کت موضوع لے کر آئیں گے میرے بھی وقت مناسب پر تراوی وغیرہ سے فارغ ہو کر آج الحمدللہ پہلی تراوی ہوئی بڑی مسرت ہو رہی تھی بڑی خوشی ہو رہی اللہ اللہ تھی اللہ کریم نے جیتے جی ماہ رمضان نصیب کیا اور میں تو مشورہ دوں گا کہ ہر عاشق کے رسول کو چاہیے کہ کم از کم ایک بار سدا شکر ادا کرے الحمدللہ میں تراوی پڑھنے کے بعد میں نے اللہ تعالی کے حضور شکر ادا کیا اس یا کے پانے پر یا اللہ تو نے کرم کیا کہ مجھے جیتے جی ایک بار پھر ماہر رمضان بھی عطا کیا اور ماہر رمضان کی پہلی بیس رکعت تراوی پڑھنے میں بھی اللہ تعالی نے کامیابی فرما دی کہ یہ اللہ کی ایک رحمت کرم ہے اس رکعت پوری ہوئی تو میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک سدا شکر ادا کیا ترغیب دلا رہا ہوں آپ کو کہ آپ نے بھی ہو سکتا ہے کہ آج تراوی بیس رقت پڑی ہوں بیس رقت بھی تراوی ہیں اور یہ پوری رمضان جب تک چاند شوال و مقرم کا نظر نہیں آ جاتا پوری رمضان مبارک بیس رکعت پڑنی ہے اسلامی بھائیوں کو اسلامی بہنوں کو تو یہ آج ہمیں نصیب ہوئی ہیں اور اللہ کے نیک بندے جب ماہ رمضان المبارک سے چھ ماہ پہلے یہ دعائیں کیا کرتے تھے یا اللہ اے ہمیں ماہ رمضان کو ملا دے اور جب ماہ رمضان رخصت ہو جاتا تھا تو چھ ماہ تک دعا کرتے تھے یا اللہ جو ماہ رمضان نے عبادت ہی کی وہ قبول مطلب واقعی عبادت اللہ. کا مہینہ ہے ریاضت اب ہم ہمارا ایسا صاحب ہے نا غلام رسول بھائی کے یعنی وہ نا مفت پالا تھا ابھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں ہائی نکما تیرا سنا دو نا عبد بھائی مفت پالا چھت بھی کام عادت نا پڑی رہی ہے چور حاکم سے چپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا جو جس کا مجرم ہوتا ہے اس سے آگے آگے ہوتا ہے چور جو ہے نا چور چور تو حاکم سے چھپتا ہے حاکم سمجھے مطلب جیسے قانون نافذ کرنے والے ادارے لے لے اس کو ہم عام مثال کہیں گے اگر کسی نے کوئی کرائم کیا ہے تو وہ پولیس سے چھپے گا جی جی کوٹ سے بھاگے گا جی جا کر وہ پیش نہیں ہو جائے گا تو چور ہاکیم سے چپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف یعنی چور ہاکم سے چپتے ہیں یا جا کر ہاکیم کے پاس پیش ہو جاتے ہیں مگر آکا آپ کی بالکا تو وہ کریم بالکاہ کہ اللہ تیرے دامن میں چپے چور تیرا انو چور انوکھا سے الادا کا شیر ہے اسی سے مناسبت سے رکھتے وہ شیر یاد آ رہا تھا کہ جسے چور حاکیم سے چپا کرتے ہیں یا اس سے خلاف تیرے دامن میں چپے چور انوکھا تیرا تو اہلادہ خود ایک کلام میں لکھتے ہیں کہ کر کے تمہارے گنا مانگوں تمہاری پنا تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درو کہ گندے نکم میں کمی مہنگے ہوں کوڑی, کوڑی کے تین کون ہمیں پالتا تم پہ کرو رو دود اور وہ اپنے خطہ وار کو اپنے ہی دامن میں لو کون کرے یہ بھلا تم پہ کرو رو دودھ تو یہ علا رت خود ایک بڑی خوبصورت طریقے سے ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین نسوت آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ہمارے ماہ رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے ایک تعداد موتقفین کی, کی آپ زیارت کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ اے پیارے پر موتقفین اسلامی بھائیو آپ کو فیدان مدینہ میں مرحبا مبارک باہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ واہ اللہ ماشاءاللہ اللہ آپ سب کو ماہر رمضان کا چاند مبارک ہو پیری تراوی ادا کرنا مبارک ہو ماشاءاللہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ اور ابھی کچھ ہی دیر کے بعد انشاءاللہ شاء سنت کی زیارت بھی ہوگی جلوس غوثیہ بھی ہوگا آپ سب کو میرے گو سے پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شب ولادت بھی مبارک ہو ہاں آج گو سے پاک رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ولادت کی ہے کہ میرے گو سے پاک شیخ عبد القادر جیلانی قدیسہ سیر النوری یکم رمضان المبارک کو جیلان میں آپ کی ولادت بس عادت ہوئی تھی تو آج ماشاءاللہ اللہ عاشق نے غوث اعظم یعنی آج تو کادریوں کی بڑی رات Allah ہے Allah Allah آج قادریوں کی بڑی رات ہے اور وہ ہے نا اعلی حضرت نے بڑی پیاری بات اس میں آلہ جی کا شہر ہے نا کہ تج سے در در, در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو دس دس نسبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ عدت ہے نا اعلی حضرت تو کمال کرتے ہیں نا اعلی حضرت اور غوث ایسی محبت کرتے عز ہیں کہ حضور پُر نور لکھتے ہیں فتح و رضیہ میں حضور پور نور گوسے پاک کو لکھتے ہیں کیونکہ تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور دور کا تو این نور تیرا سب گھرانہ نور کا تیری نسل پاک بچا بچا نور کا تری نسل پاک تمہیں ہے بچہ بچا نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور ہمارے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بڑا یہ پور نور کا ایک لفظ لکھتے ہیں اللہ کریم ان کا پاک سے جو ان کو محبت تھی اعلیٰ حضرت کو اللہ ہمیں بھی اس کا فیضان عطا فرمائے تو یہ فیضان مدینہ کے ماشاءاللہ جو موتقفین ہیں ان سے بھی چلے ہم ہو ہی رہی ہے ہماری کچھ سامنا ہو ہی گیا ہے واپا کے آنے سے پہلے پہلے یہ بھی اعلیٰ رحمت اللہ تعالی تعالیٰ لکھتے ہیں تس سے در یا غوث رحمت اللہ تعالی اے میرے پیرو مرشید تس سے در یعنی آپ سے آپ کا دروازہ ٹھیک ہے اور در سے سگ کیونکہ سگ کتے کو کہتے ہیں اور دروازے پر سگ ہوتے ہیں تس سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت یعنی ادب yani, کا تقاضا ہے ادب کی بات کر رہے ہیں نا براہ راست کتنی عظیم مار گئے نا تج سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا ٹھیک ہے دور کا ڈورا تیرا پھر فرماتے ہیں اب اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے ہائے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پچا تیرا تجھ سے د Dora Dora مدنی چینل کے ناظرین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضرین اس وقت مدنی چینل کی اسکرین پر آپ شیک طریقہ امیل سنت کی زیارت کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ مدنی منوں کی دل جوئیاں بھی فرما رہے ہیں اللہ کریم امیل سنت کا بھی سایہ سلامت رکھے اور ماشاءاللہ اللہ یہ جو ماہ رمضان کی اس وقت جو برکتیں باہر ہیں فیضان مدینہ میں دیکھ رہے ہیں خود ہم اپنے اندر جو اس کا ایک خوشی کی اور جو مسرتوں کی اور اس طرح کی جو ایک لہر پاتے ہیں تو اس میں مجھے کہنے میں کوئی تردد نہیں ہے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں الحمد اسی پیر کامل کا فیض ہے انہی کی توجہ ہے انہی کی نظر کرم ہے جو انہوں نے ماہ رمضان کیا ہوتا ہے اس کی متعلق ہمیں آگاہ کیا اور روزے کیا اس کی برکتیں کیا ان سب سے انہوں نے آگاہ کیا آج ماشاءاللہ فیدان فیضان مدینہ میں جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں عاشقان رسول کو جو اتنی بڑی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں جو متقف ہوئے ہوئے ہیں یہ بھی الحمد کہہ سکتے ہیں کہ جہاں پر علم دین سیکھنے کا ایک جذبہ ہی نہیں یہاں لے کر آتا ہے وہیں پر ایک جذبہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر آ کر ہم کے طریقہ تمویل سنت کی صحبت میں بھی رہیں گے ان کے براہ راست مسجد میں آ کر مدنی پھول لینے کی کوشش کریں گے تو اللہ کریم ان کو بھی سلامت رکھے ان کی آل اولاد آمی کو آمی بھی سلامت رکھے اور جو بھی ہو اس وقت دنیا بھر میں ماہ رمضان اور مبارک پانے میں کامیاب ہوئے ہیں ان تمام عاشقان رسول کو اللہ تبارک و تعالی دنیا آخرت کی بھلائیں اور برکت یاطا فرمائیں آمی جی آمی ایک اور اہم جو چیز ہم نے لاسٹ جو ہمارا رمضان و مبارک کی برکتیں ہمیں ملی تھی الحمدللہ تو سلسلے میں ہم نے وہ شامل کیا تھا کیونکہ جو روز مرہ زندگی میں پیش آنے والے واقعات ہیں یہ بھی دل پر ایک تاثر چھوڑتے ہیں اور بعض اوقات یہ تاثر کسی شخص کی کم علمی یا اس کی جو ہے نا غلط فہمی کے سبب یہ منفی بھی ہو سکتا ہے اور الحمد جو یعنی راسخ الفل علم ہوتے ہیں یا جو مدنی ماحول سے منسلک ہوتے ہیں یا ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں الحمد نیک لوگوں کی صحبت ملتی ہے یا ان کا علم جو ہے وہ ان کو وہ لیتے رہتے ہیں اور علم پر عمل کرنے کی کوششیں بھی کرتے ہیں تو ان کا جو ان واقعات کو دیکھنے کا انداز ہوتا ہے وہ کچھ اس قسم کا ہوتا ہے کہ آخرت میں تیاری سے مدد ملتی ہے اور ہم لوگ جو عام فہم یعنی رکھتے ہیں اور اتنا چونکہ نالج نہیں ہوتا ہمارا نہ دینی نہ دنیاوی لحاظ سے اتنی عقل و فراست بھی ویسی نہیں رکھتے ہوتے معاملہ فہمی نہیں ہوتی تو ان کی سمجھنے کے سٹائل سے ان کی اہت سے ان واقعات کو ان پیش آنے والے جو حالات ہیں ان کو دیکھنا تو ہم جیسے لوگوں کو بھی پھر آخرت کی تیاری کے لحاظ سے عبرت ہے یا کوئی اس سے میسج ہے یا کوئی لیسن ہے لینے میں مدد ملتی ہے تو الحمدللہ اس میتھڈالوجی کو ہم نے ایک اپنے سیگمنٹ میں انکلوڈ کیا تھا کوئی ایسا پیش آنے والی جو خبر تھی جو مدنی خبر یا کوئی ایسا تاثر چھوڑنے والا واقعہ تو یہ ہم لیا کرتے تھے یا آپ ہی کوئی چن لیا کرتے تھے تو اس پر جو حاصل ہونے والا درس ہے یا اس پر کسی کو غلط فہمی ہو رہی ہے پائی جاتی ہے اور آپ اس کو بتاتے تھے کہ دیکھیں اس واقعے کو دیکھنے کا یوں نہیں یوں دیکھا جائے تو اس میں عبرت بھی ہے اور آخر کی تیاری کہ یہ جو ہے اس میں اسپاق موجود ہیں تو ابھی میرے پاس کچھ ہیں اس طرح کی رمضان مبارک سے تو ریلیٹڈ جو ہے نا ابھی تو ماہرین وہ کھانے پینے میں احتیاطوں کا ہی بیان کر رہے ہیں ایک تو یہ ہے اور جو سی لنکا ہے سیلون یہاں جو ہے نا شدید بارشوں کے باعث اکیانوے افراد کی ہلاکت کی خبر ہے اور بیس ہزار افراد چاہے وہ تقریباً بے گھر ہو چکے ہیں جی جی میں یہ تو سرخی پڑی میں نے آگے سری لنکا میں حکام کے مطابق اللہ امین سنت کی بھی زیارت ہو رہی ہے اور ان کے پوتے ہلال رضا کی بھی ماشاءاللہ زیارت ہو رہی ہے اپنے والد باپا کے شہزاد بلال رضا کے ساتھ تار پر فضل کر رحم کر آلیہ تار پر فضل کر رحم کر دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھے ان, رکھ ان کے سارے گھر ان کے سارے سارے گھرانے کو آباد اے, خدا اے, خدا اے, خدا اے خدا میرے تارے کو شا دکھ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انشاءاللہ نیتیں ہو رہی ہیں نیتوں کے بعد پھر جلو سے غصیہ کا سلسلہ ہوگا جی غلام نسول بھائی تو یہ انسیڈنٹ تھا جس میں تقریبا آپ بیس افراد کا بے گھر ہونا اور یہ اس طرح کی جو آفات اور معاملات ہیں تو اس میں ہم لوگوں کے لیے کیا لرننگ لیسن ہے اس کے حوالے سے کوئی نصیحت نہیں قادر مطلق ہے جی بادلوں پر اس کی اس کا حکم چلتا ہے بارشوں پر اس کا حکم چلتا ہے سمندروں پر اس کا حکم چلتا ہے انسان اس بات کو غور سے دیکھے سمجھے کہ اللہ کریم کس کس طرح قوموں کو آزماتا ہے ان پر آزمائشیں بھی آتی ہیں اور بعض چیزیں عذاب کی صورت میں بھی آتی ہیں لیکن हुँ. ہم اس کا تعین نہیں کرتے کہ کون سی چیز عذاب ہے کون سی چیز عذاب نہیں ہے البتہ یہ کہ عبرت عبرت عبرت فا تبیر افسار عبرت حاصل کرو اے عقل والوں تو عقل تو والوں کے لیے اس میں بلکہ یہ ہو گئے زلزلے ہو گئے بے گھر ہونا ہو گیا رات راتوں رات آدمی تو کہیں کا کہ نہیں رہتا صحیح, صحیح. جیسے آج کچھ عرصے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیپال کٹمنڈو کے علاقے हुँ, میں بہت زبردست زلزلہ آیا تھا ہمارے پاکستان میں چند سالوں پہلے جی شاید جی دو جی یا تین رمضان مبارک کو ایک زبردست زلزلہ آیا تھا مگر ہم لوگ جو ہے نا وہ بھول جاتے ہیں ہماری پیدا ہیں بابا صحیح فرماتے ہیں کہ ہمارے حافظے اور ہاضمے دونوں کمزور ہیں اصل میں اس طرح کی کیفیات کی حفاظت کرنی پڑتی ہے نا ہمارا ذہن نہیں ہوتا ہم وہ ایسی چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں جو ان چیزوں کو شاید ٹھنڈا کرتے کرتے بھلاتے بھلاتے اگر بھلاتے ہم مطلب انسان ہے فی الفر غافل ہو جاتا ہے है اگر है اس طرح کے ماحول رہے نا جس جی جی میں عبرت جی کی باتیں ہوتی رہیں جی نصیحت لا لا والی لا لا باتیں ہوتی رہیں اور ان چیزوں کو اچھے پیرائے میں بیان کیا جائے گا ہمیں جی چوٹ لگے اور ہم راہ راست پر آ جائیں جی جی جی تو ایسا ماحول دعوت اسلامی کا ہے نصیب فرمائیں کال لے لیں جی جی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 محمد عمران کرنا میری طرف سے سب کو ماہ رمضان مبارک ہو ماشاءاللہ ہمارے نگرانی شعرا کو اللہ تبرک تعالیٰ نظریں بس سے بچائے نیا جبا شریف پہن کے بیٹھے ہیں بڑے پیارے لگ رہے ہیں اور اسٹیج میں ہمارا بڑا ہی پیارا ہے منچ بھی بہت پیارا ہے ہمارے غلام رسول بھائی ماشاءاللہ اور ہمارے دوسرے اسلامی بھائی سب کو میری طرف سے رمضان مبارک ہو میں نگرانی شروع سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں رمضان کے ایام میں نیکیوں پر استقامت ملے ہمیشہ اور رمضان زندگی ہمیشہ گزرے اس پر کچھ مدنی فول عطا فرمائیں اور دعا بھی فرما دیں اللہ تبرک مجھے اپنی زندگی کو ہمیشہ رمضان کی جیسی گزارنا فرمائے ماشاء اللہ خیر مبارک ماہ رمضان جیسا پورا سال گزرنے کے لیے تو پورا رمضان ہی چاہیے اللہ اللہ نجی تو وہ اور سارتے تو سارتے ملنے سے رہا ایک ہی ماں کا یہ مہمان ہے البتہ یہ کہ اس میں اللہ ہمیں عبادت کی توفیق دے تو اگر ہم اپنی عبادتوں کو حق ہو صحیح معنوں میں کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور ہم چاہیں کہ یہ ماحول عبادت کا ریاضتوں کا باقی رہے تو ہمیں ان عبادت گزار عاشقان رسول جو ماحول ہوتا ہے اس میں ہم کو شمولیت اختیار کرنی چاہیے تاکہ ہم سیکھتے سکھاتے رہیں ماشاءاللہ اب یہ کہ سنت سند غالباً عیدی تقسیم کر رہے ہیں عاشقہ رسول میں اور چاہے رمضان مبارک کی رات ہے اور پھر سات سب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی رات ہے تو بڑی رات ہے برکت والی رات ہے خوشیوں بھری رات ہے تو اس میں اللہ کے نیک بندوں کا ایک وقت سخاوت بھی ہوتا ہے تقسیم اللہ کرنا اللہ بھی ہوتا ہے اللہ, اللہ ہمیں بھی تقسیم کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے ان کے لیے بھی مل رہا ہے ان کی آلولاد کے لیے بھی مل رہا ہے انشاءاللہ ہم بھی تو ہم تحفہ بھی لیں گے ان شاء والا بھی لیں گے ان شاء اللہ ہم تو نہیں ہم موتی بھی چاہیے موتی والا بھی چاہیے موتی ملے یا نہ ملے موتی والا تو موتی والا تو تحفے والا لیں گے ان شاء اللہ خیر ملے گا ملے گا اللہ کی رحمت ہے اور جو کوئی دعوت اسلامی اور مرشید کے ذریعے ملا ہے کیا یہ کم ہے میں اس کرم کے کہاں تک قابل تو ماشاءاللہ چلیں چلتے ہیں جلوس غوثیہ کی طرف جلوس غوثیہ بھی دیکھتے ہیں ہم بھی حاضر ہی ہیں سلو علیہ الحبیب صلی اللہ <تصفح> دکھائیے سبحان اللہ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علی کی عظمت و شان کے کیا کہنے اور ماشاء اللہ جلوس غوثیہ کے اس وقت ہم نے مناظر دیکھے اللہ کی کروڑ و رحمت ہے اور اب امیل سنت کچھ ہی لمحوں کے بعد انشاءاللہ اللہ سوالات کے جوابات بھی ارشاد فرمائیں گے آ, خیر سال نکلنے میں یوں تو خیر پورا ایک وقت لگتا ہے لیکن یوں کہنے کو کہتے ہیں نا کہ پتہ ہی, پتہ ہی نہیں چلا کہ یوں رمضان المبارک سے رمضان المبارک اللہ تک Allah. پہنچ گئے تو رمضان المبارک میں پچھلے سال بھی یہی ہوتا تھا کہ ہم امل سنت کی جلوہ گری کے بعد ماشاءاللہ یہ دل جو ہے کہ ہم مینار تو دیکھتے ہی رہتے ہم اللہ نصیب کر دے ہم ماشاء اللہ تو ہم آپ کو ماہر رمضان و مبارک میں مدنی مذاکرے میں امیر سنت کی آمد پر کچھ موتقفین کے جذبات اور تاثرات بھی بتاتے ہیں الحمدللہ دور دراز سے سفر کر کر ہمارے اسلام میں آئے ہوئے ہوتے ہیں اور کل سے آئے ہوئے ہیں بعض تو شاید پرسوں سے آئے ہوئے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارے یہ پیارے پیارے میٹھے میٹھے جو موتقفین ہیں ان کا کیا انداز رہا اور خود کیا کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے اور کہاں سے تشریف نام محمد شہبازہ تاریخ ضلع قصور سے آئے ہیں یا بائی ٹرین آئے ہم رمضان ایکسپریس میں ہم آئے کوئی وزو میں پانی نہیں ملنا اور یک دم گرمی کا بہت زیادہ ہو جانا اور بس بڑی مشکلیں آئی لیکن کیسے نہ کیسے کر کے پہنچ گئے ہم یہاں تک الحمدللہ للہ باپا کی بارگاہ میں ماشاءاللہ اللہ اسلامی بھائی نے کسی بھی پریشانی کو آنے نہیں دیا ناطے بڑھتے آئے تناوت کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں نزلہ قصور سے تین دن کی نیت کی تھی مگر جو پہنچا ہوں میں نے ایک ماہ کی نیت کی ہے کہ ایک ماہ کا اتخاب کروں گا اور میں ٹرین پہ آیا ہوں پریشانی تو بہت آئی ہیں لیکن الحمدللہ ہم نے نہ برداشت کی ہے پانی کی پرابلم آتی تھی رستے میں گرمی تھی ٹرین رکتی تھی پانی نہیں ملتا تھا مگر وہ بوتلوں سے پانی نکال کر ہم وضو کرتے تھے اور نماز ادا کرتے تھے سفر مشکل تھا لیکن اچھا تھا پانی کچھ اسٹیشن پر ہمیں باہر کے لوگوں نے بھی پہنچایا پانی میں رمضان ایکسپریس سے آیا مرکز الس اور پورے تیس دن کے احتراب کرنے کے لیے آیا دو پرابلم تھی پانی کی پرابلم آئی اور گرمی بھی تھی لیکن اس پہ صبر کیا سائیں بہنوں تک دلائی نادے پڑھتے آئے اور ذکر کار کرتے ہیں تو سفر گزر گیا چاہت تھی کہ جانے مدینہ میں آنے کی فضل صاحب کی زیارت کرنے کی تو اس لیے کچھ نہیں اب بھول گیا سفر آکب سہیل میرا نام ہے فرسٹ ایئر کا سٹوڈنٹ ہوں میرا بس وہ ٹی وی میں دیکھتے تھے مدنی چینل پر اتنی ماشاءاللہ اللہ باہر ہیں یہاں کی تو کبھی سوچا کبھی ہمارا بھی بلاوا آئے گا پاپا کی وارکا سے تو آج آ گیا دس دن کا سوچا لیکن تیس دن کی ہمت کبھی ہوئی سوچنے کی بھی ہت نہیں ہوئی تو انشاءاللہ آج تو ثابت قدم ہو گئے ہم پرسو ٹرین میں چلے تھے لاہور سے اور تقریباً چوبیس سے پچیس گھنٹے کا سفر طے کر کے ہم یہاں باب المدینہ کراچی پہنچے ہیں میں نے اس سے پہلے پچھلے سال مصطفیباد میں ہی فیضان مدینہ میں دس دن کا احتراب کیا تھا اور میں دافت اسلام کے ماحول سے اتنا زیادہ متاثر ہوا کہ میں نے یہ ٹھان لی تھی کہ جیسے بھی جاؤں لیکن میں نے باب المدینہ جانا ہے میرا ذہن یوں بنا میرا پاسپورٹ تیار تھا میں رمضان شریف کے اندر کہنے کا مطلب رمضان شریف کے اندر عمرے کی سادت مجھے نصیب ہو رہی تھی مگر میں نے سوچا میں اپنی اصلاح کروں پہلے پہلے اپنی اصلاح کروں اصلاح کے لیے میں نے فیضان مدینہ کے اندر لب کا بلگر احتقاب کے اندر آنا نصیب ہوا ہے میرے کو میرا نام شاہ جہان اتاری میں بار خان سے آیا ہوں بلوچستان میں نے یہ سوچا تھا کہ اگر کوئی بھی میرا میں اس وقت کسی پیر کا مرید نہیں بنوں گا جب تک مجھے خواب میں زیارت نہ کروائے تو الحمدللہ امیر عمیر سنت نے خواب میں مجھے آ کر زیرت کروا کر مرید کرایا تو اس کے بعد حالانکہ میں نے دیکھا بھی نہیں تھا کہ کون ہے یا نہیں تھا میں آ کر اس نے مجھے زیرت کروا کر مریض کرایا تھا پھر میں سوچتا رہا کہ کون ہے سب دماغی والا تین اس طرف بیٹھے تھے اور میرے دوست سامنے بیٹھے تھے تو میں ایسے دیکھ رہا تھا باپا نے بولا کہ آپ یہاں آؤ تو میں یہاں مجھے گلے لگایا پیٹ پیرا سے ہاتھ پھیرا مجھے کہا میرے مریض بنتے ہو میں نے کہا جی ہاں تو کہا اپنا ہاتھ اترنا میں نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو باپا نے اس وقت مریض بنا دی تو اس کے بعد میں جیسے صبح اٹھا تو میں سوچنے لگا کہ یہ شخصیت کون تھے میں تو اس کو نہیں جانتا تھا پھر ایک دن استعفی مدنی جان لگا ہوا تھا تو امیر اللہ سونو سامنے جو آیا میں چونک گیا اسی وقت میں نے اپنی والدہ کو بلایا میں نے کہا اسی شخص کو میں نے خواب میں دیکھا اور اسی کا میں مریض بنا تھا کچھ پوچھو سلو حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد تیرے سر پہ دعے خواص کا جے عوام ہے تم جے عوام ہے علیہ سکھادری تم جے عوام ہے علیہ سکھادری سنت گی خوشبو سے زمانہ مہ کے اخاع سنت گی خوشبو مانا محکی اٹھا تیرا میں ہے فیضان تیرا میں ہے پیزا تیریا فیضان تیرا میں ہے علیہ سکھادری تنہا چلا تو ساتھ تیرے اللہ عید اللہ محمد اب